بسم اللہ والحمد الحمد وحده وحدہ والسلام وسلم اعلیٰ ملا ولا رسولہ ولا معصوم مآہو ولا بادہ الى ابد البد ولی علی واجحی و ومن و منطب الى بحسان یوم الدین شروع اللہ کے نام سے اور خالص اور حقیقی تعریف اکیلے اللہ کے لیے ہی ہے اور اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو محمد پر کہ جن کے ساتھ نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول اور نہ کوئی معصوم تھا اور نہ ہی ابد تک ان کے بعد کوئی ہونے والا ہے اور اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو ان صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور مقدس بیگمات پر اور تمام اصحاب پر اور ہر اس صاحب ایمان پر جو ان سب کی ٹھیک طرح سے مکمل پیروی کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرا میری اس وقت کی گفتگو صاحب کا موضوع رسول اللہ علیہ صلاۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃسلام کی شان میں گستاخی کی سزا اور گستاخی کرنے والے کی سزا کے ساتھ پیوستہ ہے میں اس وقت جو کہہ رہا ہوں اور جو کہنے جا رہا ہوں وہ اس سے پہلے بھی اپریل دو ہزار سترہ میں دو مضامین کی صورت میں نشر کیا جا چکا ہے جن میں سے ایک کا عنوان تھا اصل مسئلہ گستاخ رسول کی سزا نہیں اور دوسرے کا عنوان تھا گستاخ رسول کو سزا کس طرح دی جانی چاہیے اب سب سے گزارش ہے کہ میری ان باتوں کو سنتے ہوئے وہ سب کچھ بھی یاد رکھیے گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا کے بارے میں کہا اور لکھا الحمد میں اسی پر قائم ہوں اور انشاءاللہ شاء اللہ تدم آخر قائم رہوں گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََہ وسلم کی شان میں گستاخی کی سزا موت ہے اور کسی کو یہ سزا معاف کرنے کا حق نہیں کسی کو یہ سزا معطل کرنے کا حق نہیں سوائے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم سامعین ہم سب یہ جانتے ہیں کہ عالم کفر اور اس کے پروردہ دانستہ یا نادانستہ طور پر اس کے لیے کام کرنے والوں کی طرف سے سابقہ کچھ سالوں سے اس سزا کے خلاف بہت کچھ کہا لکھا جا رہا ہے وہ لوگ کسی نہ کسی طور اس سزا کو معطل کروانا چاہتے ہیں منسوخ کروانا چاہتے ہیں تاکہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرنے کا راستہ کھل جائے اور اس غلیظ بدبودار گناہ اور جرم کو ملکی قانون کی پشت پناہی حاصل ہو جائے اور چھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والوں کو بھی قانون کی پشت پناہی حاصل ہو جائے جیسے غلام احمد قادیانی اور اس کے چیلے چانٹے اور دوسرے اس قسم کے لوگ جو نبوت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں ایسے لوگوں کو قانون کی پشت پناہی حاصل ہو جائے اپنے اس شیطانی مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ لوگ ہر کچھ عرصہ کے بعد کہیں نہ کہیں یہ غلیظ جرم کروا دیتے ہیں اور مسلمانوں میں نشر کرتے ہیں یا کرواتے ہی ایسے طور پر ہیں کہ جہاں براہ راست کچھ سچے محبان رسول موجود ہوں تاکہ ان کی طرف سے محبان رسول علیہ صلاح و السلام کی طرف سے فوری طور پر گستاخ کے خلاف کوئی ایسا کام ہو جائے جسے بنیاد بنا کر یہ لوگ اپنی خرافات کی تشہیر کا سلسلہ پھر سے شروع کر سکیں اپنے اس مضموم مقصد میں کامیابی کے لیے وہ کسی محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی گستاخ کو سزا دینے کے عمل کو استعمال کرتے ہیں ہمارا پاکستان اپنوں اور غیروں میں اب تک اسلام کا قلعہ کہلاتا ہے اللہ جل و کی حکمت وہی جانتا ہے کہ اس کی اور اس کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار اور کھلے عام نافرمانیوں سے بھرے ہوئے معاشرے پر مشتمل اس ملک کو یہ معزز خطاب اس نے دلوا رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کے بھید کوئی نہیں جان سکتا جی کوئی نہیں جان سکتا لیکن انہیں سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اسی کوشش میں مجھے یہ سجھائی دیتا ہے کہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ اس کے دین کی کامیابی کے لیے استعمال فرمائے گا اچھا اللہ اسلام کے پہلے خیر والے ادوار کے بعد مسلمانوں کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ خواب غفلت کے مزے لوٹنے والے مسلمان اسی وقت جاگتے ہیں جب انہیں اسلام میں اسلام کے دشمنوں کی کاری ضرب لگتی ہے اور شاید ایسا ہی کچھ اب ہم پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے ایک تسلسل کے ساتھ مختلف انداز میں ہمارے اس اسلام کے قلعے میں چار سو نقف زنی کی جا رہی ہے کہیں ایسے مفکران اسلام اس قلعے کی بنیادیں کھودنے میں لگے ہوئے ہیں جنہیں اسلام کے بنیادی قواعد و قوانین تک کا علم نہیں جن کا اسلام ان کی ذاتی سوچوں اور فلسفوں میں محصور ہے اور وہ مفکرانے اسلام بنے بیٹھے ہیں کہیں ایسے محسن انسانیت اس قلعے کی دیواروں کو کھرچ رہے ہیں جنہیں ساری انسانیت انسانیت کا حقیقی درس دینے والے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے باہر ہی دکھائی دیتی ہے کہیں ایسے آزاد منش مادر پدر آزاد لیبرلز اس قلعے میں دڑاڑیں ڈالنے کی کوشش میں ہیں Liberal's کے جنہیں اپنے ابلیسی افکار اور اعمال کی تکمیل کے علاوہ کوئی بھی کام کرنا خلاف آزادی لگتا ہے صرف اور صرف وہ کام جو ان کے ابلیسی افکار عائد کرتے ہوں صرف اور صرف وہی کام ان کو درست لگتے ہیں باقی ہر کام ان کو آزادی کے خلاف لگتے خلاف آزادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اسم. ان میں سے کئی تو ایسے ہیں جو جان بوجھ کر اللہ تعالی کے دین سے دشمنی کرنے والے ہیں جان بوجھ کر اور کچھ ایسے ہیں جو ان دشمنوں کی چرب زبانی لفاظی فلسفوں اور مختلف ناموں سے مزین شیطانی ناروں میں گم ہو کر حقیقت کو جانے بغیر حقیقت کا ادراک رکھے بغیر شعوری طور پر اسلام کے دشمنوں میں مل جاتے ہیں ان کے ہاتھوں میں چابی والا کھلونا بن جاتے ہیں بلکہ آج کل کی تعبیرات میں تو یہ کہنا چاہیے کہ پروگرامڈ روبوٹ بن جاتے ہیں ایسے کھلونے جن میں احکامات ٹھونس دیے جاتے ہیں اور وہ کسی سوچ سمجھ کے بغیر بس ان احکامات پہ عمل کر رہے چلے جاتے ہیں پروگرامڈ کچھ ایسے ہیں جو دنیا کی چند آسائشیں پانے کے لیے دنیا کی نام و نمود پانے کے لیے شہرت پانے کے لیے اپنی آخرت کی خیر اور آخرت کی دائمی آسائشوں کو بیچ ڈالتے ہیں اور وقتی زندگی کی کچھ راحتوں کے بدلے میں اللہ جل جلال کا عذاب مول لیتے ہیں ان لوگوں کی تازہ ترین کوششوں میں سے ایک کوشش گستاخ رسول کی سزا موت کے خلاف ایسا ماحول پیدا کرنا ہے جس کی وجہ سے اس سزا کو منسوخ کروایا جا سکے جی سامعین کرام توجہ سے توجہ سے میری بات سنیے گا ان لوگوں کی تازہ ترین کوششوں میں سے ایک کوشش گستاخ رسول کی سزا موت کے خلاف ایسا ماحول پیدا کرنا ہے جس کی وجہ سے اس سزا کو منسوخ کروایا جا سکے امین کرام میری گفتگو کو تحمل سے اور تدبر سے سنیے گا کہ یہ مسئلہ یعنی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کی گستاخی کرنے والے موت کی سزا یعنی یہ مسئلہ اپنی بات کو پھر دوہراتا ہوں یہ مسئلہ یعنی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ و علی و وسلم کی گستاخی کرنے والے کو موت کی سزا دینا یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں بار بار ہم مسلمانوں کے جذبات کی مختلف کیفیات اور قوتوں کے ساتھ ظاہر ہوتا آ رہا ہے بلکہ یہ کہا جانا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر کروایا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے اس کے ظاہر کروائے جانے کے ذریعے اللہ تعالی اور اس کے خلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ, و علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالی کے دین کے خلاف کام کرنے والے اپنے گندے مضموم مقصد کی تکمیل کی کوشش کر رہے ہیں اس مسئلے کو بار بار ظاہر کروا کر مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیل کر ان سے ایسے کام ظاہر کروا کر جن کو کہ وہ استعمال کر کریں اپنے اس گندے مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ مقصد کیا ہے گستاخ رسول کی سزا موت کو ناقابل قبول بنایا جائے یا اس کے نفاذ کو اس قدر گمبھیر بنا دیا جائے کہ وہ تقریباً ناممکن سا ہو جائے تاکہ ان لوگوں کی خواہش کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ, و علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی شان میں گستاخی بھی اسی طرح ایک حق رائے کی آزادی سمجھ لیا جائے جس طرح کئی دیگر معاشروں میں انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کو سمجھ لیا گیا ہے راستہ کھول دیا جائے بالکل حق رائے کی آزادی کے نام پر اور دیگر القابات جو دیے جاتے ہیں دہشت گردی ہے جی اور بنیاد پرستی ان سب چیزوں کو اچھال اچھال کر ایسے القابات دے دے کر اس قدر اس معاملے کو گمبیر کر دیا جائے کہ یہ سزا معطل کر دی جائے منسوخ کر دی جائے تو جس کا جو جیچا ہے وہ بکواس کرتا پھرے اور اس پر کسی قسم کی, کی گرفت نہ ہو یہ ان لوگوں کا مقصد ہے افسوس ان دشمنوں کی چال بازی کا نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی رسول اللہ علیہ اللہۃ وسلم کی اطاعت سے دوری اور دشمن کی چال کو نہ سمجھنے پر ہے اور اس چال کو ناکام بنانے کی حکمت سے مبرہ ہونے کا ہے افسوس اس چیز کا ہے دشمنوں کی چالوں کا نہیں افسوس اس چیز کا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی بہن اپنے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے دور ہیں اور دشمنوں کی چالوں کو سمجھ نہیں پا رہے ان چالوں کو ناکام بنانے کی حکمت نہیں اپنا رہے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا موت ہونے کے بارے میں کسی بھی ایسے مسلمان کو شک نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ پر ایمان رکھتا ہے ان کا مقام رتبہ اور حقوق جانتا ہے لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ علیہ کی طرف سے ہر کس و ناقص کو یہ سزا نافذ کرنے کی کھلی اجازت نہیں دی گئی ہم سب جانتے ہیں کہ دین کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کے حل وقت حالات اور امت کی اجتماعی خیر اور بھلائی کے پیش نظر مختلف ہو سکتے ہیں ہمارے دور میں اور ہمارے معاشرے میں جہاں عوام واقعتا عوام کل انعام کے مستعق ہیں اس سزا کے نفاذ کا ہر کسی کو حق در سمجھنا بہت ہی بڑے فتنے کا سبب ہے ایک دفعہ پھر بڑی ہی موتبانہ گزارش کرتا ہوں سامعین کرام کہ میری باتوں کو تحمل اور تدبر سے سنیے ہمارے دور میں ہمارے معاشرے میں ہماری عوام کی ذہنی حالت کو دیکھتے ہوئے اس سزا کا نفاذ کرنے کا حقدار ہر کسی کو سمجھنا بہت ہی بڑے فتنے کا سبب ہے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا نظر آتا ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ منافقین یہ کفار کے ایجنٹس ان کی کٹ پتلیاں اس مقصد میں کامیاب نہ ہو جائیں کہ اس سزا کو قانونی طور پہ معطل کروا لیں ایک طرف تو دشمن اپنے کارندوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخیاں کرواتے ہیں پھر دوسری طرف گستاخ رسول کی سزا موت ہونے کے خلاف آرا کا شور و غوغہ بلند کرواتے ہیں جس کا لا محالہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے جذبات اس قدر برانگہ ہو جاتے ہیں وہ اپنے اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرنے لگتے ہیں اور کسی گستاخ کی گستاخی کو ثابت کیے بغیر منظر عام پر لائے بغیر اس کو خودی مارنے لگتے ہیں اس قسم کے واقعات پیش آ چکے ہیں اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس قسم کے واقعات پیش آ چکے ہیں کہ کسی کو گستاخ رسول کہہ کر اس پر بلوا کر دیا گیا جان سے مار دیا گیا اور کوئی کسی قسم کے قانون کی گرفت میں نہیں آ سکا یقین جانیے سامع کرام کہ اگر اسی طرح کے کچھ اور واقعات رونما ہوئے یعنی کوئی بھی کسی پر بھی گستاخ رسول کا الزام عائد کرے اسے قتل کر دے تو اس کا شاید کچھ معمولی سا وقتی سا عمومی سا فائدہ ہو جائے لیکن بڑا اور دیر پا فائدہ دشمن اٹھا جائیں گے بڑا اور دیر پا فائدہ دشمن اٹھا جائیں گے کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہونے والے مسئلے کو بالکل ہی دبا دیا جائے گستا خان کو شاید کسی قسم کا کوئی قانونی تحفظ بھی مہیا کر دیا جائے لہذا ہمیں جوش سے زیادہ ہوش سے کام لینا چاہیے اپنی محبت کے اظہار میں کچھ صبر اور حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے حکمت عملی کی بات کر رہا ہوں بزدلی کی نہیں حق سے پھرنے کی نہیں حکمت عملی کی بات ہو رہی ہے حق جو ہے ہم اس پہ قائم ہے اور قائم رہیں گے کہ رسول اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا موت ہی ہے لیکن حکمت عملی یہ اختیار کرنی ہے کہ اگر کہیں گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واقعہ پیش آئے تو اس کے تمام تر ثبوت مہیا کرتے ہوئے حتی الامکان ہر قسم کے میڈیا پر نشر کیا جائے پھر سزا دینے کے ذمہ دار اداروں کو خبر کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مطالبہ بھی رکھا جائے کہ اس معاملے اس مقدمے کی اور ایسے دیگر تمام مقدمات کی سماعت کے لیے صرف انگریز کی باقیات پر مشتمل قوانین کا عالم ہی نہ کرے یعنی ایسے مقدمات اور اس قسم کے دیگر تمام مقدمات کی سماعت صرف وہ شخص نہ کرے جو صرف انگریز کی باقیات کے قوانین جانتا ہے ججز جسٹس حضرات بلکہ اس کے ساتھ علماء دین بھی ہوں علماء دین بھی اس میں شامل ہوں اس مقدمے کی سماعت میں کیونکہ یہ مسئلہ سو فیصد دینی ہے اس لیے کوئی ایسا شخص جو دینی علوم کا حامل نہیں دینی مسائل میں فیصلہ صادر کرنے کا اہل ہی نہیں اور عوامی آواز کو یکجا کیا جائے جس میں حضرات علماء کرام کو اپنے مسلکی مذہبی جماعتی شخصیاتی تعصبات اور مفادات چھوڑ کر شامل ہونا ہی چاہیے اور اس آواز کو اس قدر مسلسل بلند رکھا جائے کہ سزا دینے والے اداروں کو اس کے علاوہ کچھ اور سننا تقریباً ناممکن ہی ہو جائے اور ان کی کاروائی اور ان کے فیصلے کا نتیجے کا ایک مخصوص وقت تک انتظار کیا جائے وہ وقت دیا جائے ان کو کہ آپ اتنے وقت میں اس کا فیصلہ کیجئے اگر تو وہ مہیا کر دے سچے ثبوتوں کے باوجود بھی کسی حقیقی گستاخ کو سزا نہ دے تو پھر اس کے بعد کوئی بھی امتی اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو جہنم روانہ کر دے لیکن پہلے کم از کم ایک دفعہ ثبوت مہیا کرتے ہوئے حکومتی اداروں سے سزا نافذ کرنے کی طلب کر لی جانی چاہیے اور اس بستاخی والے معاملے کو سزا طلب کرنے والے سارے معاملے کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ ہر طرف ہر میڈیا پہ نشر کیا جانا چاہیے یک آواز ہو کر تاکہ اللہ اس کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دین کے کسی دشمن کو کوئی منفی کاروائی کرنے کا موقع نہ مل سکے انشاءاللہ اللہ تو محترم سامعین ہماری توجہ کا خصوصی توجہ کا طلبگار اور ہمارے کام کرنے کا محور مسئلہ توہین رسول کی سزا موت نہیں کیونکہ اس مسئلے پر ہمارے پاس کوئی دوسری رائے نہیں ہے ہمارے پاس کوئی دوسری چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ رسول کرنے والے کی سزا موت ہی ہے خود رسول اللہ رسول اللہ علیہ السلات کے علاوہ کسی کو اس سزا میں کوئی کمی بیشی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اس لیے اس مسئلے پر تو بات کرنا اور لوگوں سے بحث کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں جو بھی اس مسئلے کے خلاف بولتا ہے دو ٹوک اس کو جواب دیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے اس کے علاوہ کوئی بات قابل قبول نہیں ہے یہ فیصلے صدیوں پہلے ہو چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کے تمام آئمہ صالحین اس پہ اتفاق کر چکے ہیں لہذا اب بارہ سو چودہ سو سال کے بعد اگر آ کے کوئی فلسفہ منطق جھاڑ رہا ہے اس کے خلاف تو اس کی بات مردود ہے بالکل تو ہمارا کام کرنے کا اصل محور یہ مسئلہ نہیں کہ توہین رسول کی سزا موت ہے کہ نہیں ہے. ہے اس کی سزا موت ہی ہے ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے جس کی طرف توجہ بہت ضروری ہے اور جس کے لیے کام کرنا بہت ضروری ہے وہ ہے اس سزا کے نفاذ کا طریقہ اور نفاذ کا طریقہ ہمارے لیے مسئلہ کیوں بن گیا ہے اس کا سبب ہماری حکومت اور دینی رہنماؤں کی غیر سنجیدگی ہے موجودہ حکومت ہو یا اس سے پہلے والی حکومتیں جب جب بھی اس قسم کے واقعات ہوئے وہ وہ ساری حکومتیں ان کی ذمہ داری ہے اور دینی دینی کی کی حکومتوں اور دینی کی غیر سنجیدگی یہ سبب ہے اس سزا کے نفاذ کا طریقہ معین نہ ہونے کا جی ہاں میرے سامعین محترم سامعین میری اس بات پر غصہ مت کیجیے گا اور نہ ہی اسے کسی قسم کی سیاسی منہ شگافی سمجھیے گا واقعہ یہی ہے کہ ہمارے حکمران طبقہ کو چاہیے کہ اس مسئلے کو جو کہ سو فیصد دینی مسئلہ ہے غیر اسلامی قوانین کی پابند عدالتوں اور نام نہاد انسانی حقوق کے علم برداروں کے شور و گا کے ذریعے دبانے کی موافقت کرنے کی بجائے علماء کرام کو پابند کریں کہ وہ مل کر اس سزا کے نفاذ کا قانون بنائیں اور علماء کرام کو چاہیے کہ کم از کم اس مسئلے میں جس پر پاکستان میں مروج سبھی مذاہب مسالک اتفاق رکھتے ہیں اپنے مسلکی مذہبی جماعتی شخصیاتی تعصبات اور مفادات کو چھوڑ کر عملی طور پر اتفاق کر ہی لیں اپنی شرعی عدالت قائم کریں تاکہ دینی مسائل کا فیصلہ انگریز کی باقیات پر مبنی قوانین کے مطابق نہیں بلکہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ و الا علیہ و کے احکامات کے مطابق کیے جائیں جی ہاں یہ ایک کڑوی حقیقت ہے کڑوی کڑوی کڑوی حقیقت ہے کہ فی الوقت ہم اس حال میں ہیں کہ ہمیں سو فیصد دینی مسائل کی سماعت اور فیصلوں کے نفاذ کے لیے اکثریت کو ان عدالتوں تک ہی جانا پڑتا ہے جہاں انگریز کی باقیات پر مشتمل قوانین کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں اور اس مجبوری کی بقا کی ذمہ داری بھی ہمارے علماء کرام پر ہی آتی ہے جو آج تک متفق علیہ مسائل کے نفاظ کے لئے بھی گٹھے ہو کر ایسی قوت نہیں بن پائے کہ حکمران ان کی بات ماننے پر مجہور ہوتے اللہ اِنَّا لِلَّهِ وَنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَإِلَيْهِ اَشْتَكِي وَهُوَ الْمُسْتَعَانَةِ اگر ہم واقعاََ اپنے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو جہنم کی طرف روانہ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی حد تک اس سزا کو ایک باقاعدہ قانون بنوانا چاہتے ہیں تو ہمیں عوام کو اور ہمارے علماء کرام کو اتفاق کرنا ہی پڑے گا ورنہ بجائے فائدے کے نقصان کا سبب بن جائیں گے میں نے یہ گزارش پہلے بھی پیش کی تھی اور اب پھر دوبارہ پیش کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے درمیان ایک شجرہ خبیصہ بیج دیا گیا ہے گندا پودا لگا دیا گیا ہے جس کی ہر ایک ٹہنی ہر ایک پتا کفر کا زہر پھیلا رہا ہے اور وہ شجرہ خبیصہ ہے لبرلزم اور اسلام دشمن عناصر اس کو خوب پروان چڑھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں میں علماء کرام سے دست بستہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی تمام تر مصروفیات میں سب سے زیادہ فوقیت اس خبیز پودے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کو دیجیے آپ ہم آمدناس سے کہیں زیادہ اس پودے کے وجود کے نقصانات کو جانتے ہیں اور آپ ہی ہم جیسوں کو اس کی حقیقت سے آگاہ کر کے اس سے بچنے کی ہمت کا سبب ہو سکتے ہیں ناموس رسالت کی حفاظت گستاخ رسول کی سزا موت اور تحفظ ختم نبوت کے مسائل پر تو پاکستان میں موجود سبھی مسالک اور مذاہب دینی اور سیاسی جماعتوں کو یکجان ہو ہی جانا چاہیے اپنے اپنے مسلکی کی فکر ہی بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ عقائد کے اختلاف تک ایک طرف رکھ کر ان مسائل کے حق میں ان کے نفاظ کے لیے ایک ہو کر کام کرنا ہی چاہیے کیونکہ یہ مسائل سب کے ہاں ایک ہی حکم رکھتے ہیں سب کے ہاں متفق مسائل ان پہ اتفاق ہے سب کا اگر ہمارے علماء کرام اور سیاست دانوں میں سے محبان رسول حضرات ان مسائل پر یکجہتی اختیار نہ کر پائے تو خاکم بدہن امت میں ایک بہت ہی بھیانک فتنہ قائم ہو جائے گا اور اس کی ذمہ داری سب سے پہلے ہمارے اسلام کے قلعے میں پائے جانے والے دینی اور دنیاوی رہنماؤں پر آئے گی سامعین کرام یاد رکھیے یاد رکھیے یاد رکھیے ہمارے معاشرے میں پھوٹنے والے نئے فساد کا اصل مسئلہ گستاخ رسول کی سزا نہیں بلکہ اس سزا کی آڑ میں کیے کروائے اور ہو جانے والے قتل ہیں جنہیں استعمال کر کے اس سزا کو ختم کروانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں یاد رکھیے ایک دفعہ اگر دین کے کسی بھی معاملے کے خلاف ہرزا سرائی کا راستہ کھول دیا گیا تو پھر شاید ہزاروں کے خون بہنے کے بعد بھی یہ راستہ بند نہ ہو پائے گا اس لیے ہمیں اپنے تمام تر اختلافات ایک طرف رکھتے ہوئے اس مسئلے پر جس میں کوئی اختلاف نہیں یک آواز ہو جانا چاہیے ایک جان ہو کر کام کرنا چاہیے اور ہمارے علماء کرام کو آگے آ کر متفق ہو کر ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ایک دیوار بن کر اس مسئلے کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے اس کے خلاف کام کرنے والوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا چاہیے تو ہم جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں ان کے پیچھے ہیں لیکن افسوس کے ہم اپنی اپنی جگہ پہ ایک ایک دو دو شخص کچھ کرنے کے قابل نہیں سوائے اس کے کہ ہماری انفرادی کاروائیاں دشمنوں کو مزید موقع فراہم کرتی ہیں ہمارے علماء کرام اور ہمارے وہ دنیاوی رہنما جو محبان رسول ہونے کا دعوی کرتے ہیں یا حقیقت ہیں بھی تو ان کو چاہیے کہ وہ سب متفق ہو کر سامنے آ جائیں اور ہم عوام کو لے کر چلیں اور اس مسئلے کے لیے ایک متفق علین طریقہ بنا لیں اپنی بات میں اسی پر ختم کرتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام اور ہماری دنیاوی رہنما شخصیات سیاسی رہنما شخصیات ان سب کو یہ ذمہ داری مل کر نبھانی ہی چاہیے کہ وہ سب ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں بنیا مرسوس بن جائیں چنی ہوئی دیوار بن جائیں اس فتنے کے خلاف رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام کی شان مبارک میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف اس گستاخی کرنے والوں کا تحفظ اور دفاع کرنے والوں کے خلاف یہاں تک کہ باقاعدہ اس سزا کو نافذ کرنے کا ایک طریقہ مقرر ہو جائے اور اس پر ہر صورت فور حکومتی اداروں کے ذریعے عمل کروایا جائے افراد اس میں ملوث نہ ہو پائیں ایسی نوبتی نہ آنے دی جائے کہ کوئی فرد اس میں ملوث ہو اور پھر نبی علیہ صلاۃ والسلام کے دشمنوں کو اسلام کے دشمنوں کو نبوت اور رسالت کے دشمنوں کو ختم نبوت کے دشمنوں کو جھوٹے نبوت کے دعویداروں کو اور ان کے چیلوں چانٹوں میں سے کسی کو یہ موقع میسر ہو سکے کہ وہ اس قانون کے خلاف اس سزا کے خلاف اور نبی علیہ السلط والس کی شان میں گستاخیوں کرنے والوں کے دفاع کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی کاروائی کر سکے اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے سبھی مسلمان بھائیوں بہنوں کو اس کا دین اسی کی رضا کے مطابق اس کی اور اس کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ, علیہ وسلم کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے سمجھنے ماننے اپنانے اور اس پر ہی عمل کرتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہونے والوں میں سے بنائے والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ